جی جی تشریف رکھیں آپ دیکھیے ہم اس واقعے کے طرف نہیں جاتے کہ واقعی وہ سات سو برس کی کشتی تھی اور دوبی یا نہیں ڈوبی وغیرہ وغیرہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے اگر ایسی کرامت سرزد ہو جائے وہ کیا ناجائز ہے وہ جائز اسی ولی کی کرامت جو ہے اس کے نبی کا معاوضہ ہوتا اور حضور علیہ سلا تو سلام نے مردے زندہ کیے یہ موجود ہے حدیث شریف کی کتابوں میں اور اسی طریقے سے حضور غص اعظم رضی اللہ نے بھی مردے زندہ کی بعض اکابر اولیاء نے مرد زندہ کیے تو یہ دیکھا جائے کہ آیا ایسا اگر ہو جائے تو شریعت کے خلاف تو نہیں ہے کوئی جیسے ہم کہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو جب آنا ساگر پریشان کیا رائے پتھورا نے کہ یہاں سے آپ وضو نہیں کریں یہ ہمارا پانی اچھوت ہوتا ہے ناپاک ہو جاتا ایک تالاب آنا ساگر بہت بڑا تالاب ہے کوئی کم سے کم دو سو ایکڑ پر مشتمل ہوگا وہ تالاب اتنا بڑا تالاب جس کو آنا ساگر کہتے ہیں جس کے قرب و جواہر میں ایک پہاڑی ہے جس پہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا پھر مغلیہ سلطنت جیتے بادشاہ جہاں وغیرہ انہوں نے وہاں بہت اچھی عمارتیں لوگوں کے لیے بنائی تاکہ لوگ آرام کریں اور وہاں سیر و تفریح کریں وغیرہ وغیرہ تو خواجہ صاحب کو جلا لایا آپ نے ایک مٹکا دے کر بھیجا اپنے مرید کو کل لیا ہو سارا آنا ساگر وہ گیا جناب وہ پورے مٹکے میں آنا ساگر لے آیا اب ہندو جب وہاں پہنچے تو آنا ساگر بالکل خوش پانی نہیں بالآخر آخر خواجہ غریب نواز سے معذرت کرنی پڑی تو جاؤ لے جا کر یہ مٹکا دوبارہ ڈال دو اب آپ کہیں بھئی آنا ساگر مٹکے میں کیسے آ گیا خوب یاد رکھی اصول کی ہماری کتابیں پڑھیں معاذے کی تعریف کرامت کی تعریف موجہ کرامت کہتے اسی کو کہ جس کو ماننے سے عقل آجیز آ جائے عقل آجیز آ جائے جس کو ماننے سے میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے یہ بتائیے چاند کو دو ٹکڑے کرنا کوئی معمولی کام ہے یہ حضور علیہ السلام نے کیا عقل مانے گی آپ عقل تو نہیں مانے کہ زمین پر کھڑوں کر چاند کو اشارہ کیا اور دو ٹکڑے ایسے ہوئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کس طرف تھا دوسرا اس طرف تھا اور کوئی منع کرے تو نس موجود ہوگا اقترابتی ساعت ون شکل قمر پاس آ قیامت قیام اور شک ہو گیا چاند عقل تو نہیں مانے گی آپ خدے کے موقع پہ پیاسوں نے شکایت کی فرما جس کے پاس جتنا پانی سرکار نے فرما لیا آدھا لوٹا مشکل سے پانی آیا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو راوی کہتے ہیں ایسا لگا ہر انگلی سے چشمہ جاری ہوگا صحابہ کرام لقریباً پندرہ سو کے قریب تھے فرما تھے ہم سب کو وہ پانی کافی ہوا شاید ہم ہزاروں ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا آپ عقل سے سوچیے کیا یہ کام ممکن ہے ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے بعد بلکہ ابو جہل کا لڑکا کاکرم جو ایمان لیا بات کا یہ جو پتھر ہے یہ پانی پر تیرتا ہوا آیا آپ کی نبوت کی گواہی دے میں مان جاؤں گا آپ نبی حضور علیہ السلام نے پتھر کے اشارہ کیا وہ پانی پہ تیرتا ہوا آیا پتھر بھی کبھی پانی پر تیرتا اور اس نے حضور علیہ السلام کی گواہی دی اکرمہ سے پوچھا کافی ہے تیرے لیے کہنے لگے ہاں یہ تیرتا وہ پھر واپس چلا جا وہ تیرتا وہ پھر واپس چلا گیا ابو جہل کا لڑکا تھا اکرمہ وہ صحابی رسول بن گیا اور ایمان مان لیا کیا ان باتوں کو عقل مانے گی تو جب ولی کا معاوضہ ہے تو اس کے نبی ولی کی کرامت ہے تو نبی کا معوضہ ہے تو جب نبی کا معوضہ ہے تو معوضے کا کون انکار کر سکتا ہے لہٰذا نہ موضے کا انکار جائے نہ کرامت کا انکار جائے سورہ مریم میں حضرت مریم جب درخت کے قریب بیٹھی تازے انگور آتے تھے حالانکہ انگوروں کا موسم ہی تازی تازی کھجوریں آتی یہ ان کی کرامت ہے جو قرآن مجید فرقان نہیں موجود تو متن قرآن کا کیسے انکار کریں گے آ تو اگر غوث اعظم نے سات سو سال کی کشتی کو اتار دیا یا سات سو سال پرانے مردے کو زندہ کر دیا تو شرم اس میں کیا قباہت ہے کوئی قباہت نہیں معاوضے اور کرامت کی تعریف یہی کہ اس کو عقل ماننے سے آجز آ جائے واقعہ ہوا یا نہیں ہوا اس کے ہم ذمہ دار نہیں لیکن ایسا اگر ہو گیا تو شریعت کی کسی نس کے خلاف یہ بات نہیں ہے